عموم میں بیوی کا انتقال ہوتا ہے تو اب چونکہ اب شوہر شکل نہیں دیکھے گا عمن خاص بات یہ ہے کہیں ہوتا ہے یا میں اترنا ہو تو ہر آدمی مفتی بن جاتا ہے ذرا ادھر کرو ذرا ادھر کرو ذرا یوں کرو ذرا یوں کرو ہو جاتی الازل بریوی نے رزویہ میں یہ کہ بیوی کا انتقال ہو جائے شوہر کو اس کی شکل دیکھ سکتا ترے شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی بھی اس کی شکل دیکھ سکتی پر میں اتارنا کی جسم سے ہے اس لیے قبر کہ وہ حضرات جو محرم ہیں وہ قبر میں اتارے یہ سکے تو شکل دیکھ سکتا ہے